صورت شعرا چل رہی تھی اور اس کی تقریباً چون آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی اور ما قبل جو آیات گزری ہیں ان میں یہ اس کا پسے بندر آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ موسا علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون نے اور اس کی قوم نے جو قبط قوم کہلاتی تھی اور قبتی ان کو کہا جاتا تھا انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا مصر السلام کو اللہ نے تبلیغ دین کا حکم ارشاد فرمایا آپ فرعون کے دربار میں آئے باقاعدہ جادوگروں سے مقابلہ وغیرہ ہوا اور پھر اس کے بعد آپ تبلیغ دین فرماتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر نکل جائیے اور اللہ نے پیشن گوئی بھی دی کہ آپ کا پیچھا بھی کیا جائے گا اب جب صبح ہوئی اور فرعون جگہ اور اس نے اس کو اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل تو اپنے گھروں سے غائب ہیں اور اس سب ہی غائب کہیں چلے گئے ہیں تو اس نے جاسوس بھیجے اور معلوم ہوا کہ وہ دریا کے سمت جا رہے ہیں اس وقت فرعون نے جتنے اس کے علاقے تھے قبائل تھے وہاں سے لشکروں کو جمع کیا اور ایک بہت بڑی تعداد جمع کرنے کے بعد اس کے مقابلے میں جب بنی اسرائیل کو اس نے دیکھا تو بہت ہی تھوڑی تعداد نظر آئی تو پھر اس نے یہ جملے کہے تھے جیسے پچھلے آیت تھی چونویں کہ ان ہاش ذماطن قلیلون کہ یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہیں یعنی ہمارے سامنے یہ کیا ہے یہ تو ہم آسانی سے غالب آ جائیں گے وہ انا اور بے شک انہوں نے ہمیں غضفناک کیا ہے ہمیں غصے میں مبتلا کیا ہے غیظ میں مبتلا کیا ہے کہ بغیر ہماری اجازت کے وہ یہاں سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں وہ ان نال حاضرون اور بے شک ہم سب چوکنے ہیں ہوشیار ہیں ہم معاملہ فہم ہیں اور ہم آسانی سے ان پر غالب آ جائیں گے اب اللہ تعالی شاید فرماتا ہے اخرج نہ من جن نہ تو ہم نے نکالا انہیں یعنی فرعون اور ان کی جو قوم تھی ان سب کو باغوں اور چشموں سے اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ حکمت لاہیا جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے ارادہ فرماتا ہے تو کوئی اس کے ارادے کے راہ میں رکاوٹ بن ہی نہیں سکتا اس کے ارادے کی تکمیل کو کوئی ختم نہیں کر سکتا چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی یہ تھا کہ پورے کا پورا یہ بنی اسرائیل یہ فرعون اور اس کی پوری قوم ایک ساتھ دریا میں غرق ہو جائیں تو اگر یہ چاہتا تو خود محل میں رہتا اپنے لشکر بھیج دیتا کہ انہیں پکڑ کے میرے پاس لے کر آؤ لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ یہ ارادہ کار فرما تھا لہذا خود فرعون پھر اس کے سارے لشکر پھر اس کے جتنے حامی تھے وہ سب کے ساتھ چل پڑے اپنے گھر چھوڑ کر باغات چھوڑ کر بقنوزیوں و مقام ان کریم اور اپنے خزانوں اور عمدہ مکانوں سے تو ہم نے نکالا انہیں اللہ تعالی نے پیچھے فرمایا باغوں سے چشموں سے خزانوں سے اور عمدہ مکانوں سے ان کو باہر نکالا اور یہ دھن غصے میں موسا علیہ السلام اور آپ کے قوم کے پیچھے چلے کا ہم نے ایسا ہی کیا یعنی ہمارا ارادہ یہی تھا لہٰذا ہم نے ان کو باہر نکالا وہ اورف نہ ہے بنی اور وارث بنا دیا ہم نے ان تمام چیزوں کا بنی اسرائیل کو یعنی اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ سب باہر نکل لیں گے غرق ہوں گے تو ان کے یہ مکان ان کے خزانے جتنے ان کے باغات وغیرہ ہیں اب ان پر بنی اسرائیل کو غلبہ دے دیا جائے گا فعت بغ ہوں مشرقین تو نے ان کا تعکب کیا مشرقین دن کے وقت میں اس حال میں کہ وہ دن کرنے والے تھے تو دن کے وقت میں یعنی انہوں نے پیچھے شروع کیا فلم پرا الجمعان پھر جب دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا یعنی آگے اب دریا آ گیا علیہ سلام اپنے قوم کے ساتھ ٹھہرے تھے کہ پیچھے سے پھر فرعون آ گیا اب ان دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو بالکل ایسا تھا جیسے آٹا اور نمک کے ایک طرف فرعون اس کا عظیم لشکر دوسری طرف بہت ہی تھوڑے قلیل تھے یہ فرعون یہ بنی اسرائیلی تو اب ان کے دل میں خوف پیدا ہوا اولا انہوں نے کہا موسا والوں نے کہا اولا افاب موسا کہا موسا والوں نے ان نالمد کہ بے شک ہم تو اب پا لیے گئے ہمیں تو پکڑ لیا گیا اب ہم بس مارے جائیں گے اولا کل علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں دیکھیں جس کو وعدہ خداوندی بندی پر اعتماد ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ نجات دی جائے گی فران کو غور کیا جائے گا لہٰذا مصلح نے بالکل مطمئن ہو کر اور مستقبل کی خبر دی ہرگز نہیں ہمیں نہیں پایا جائے گا ہمیں نہیں, جائے گا ہمیں نہیں پکڑا جائے گا کہ ہم پر غالب نہیں آئیں گے یہ مستقبل کی خبر ہے اور نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے عطا سے مستقبل کی خبریں لوگوں کو پہنچاتا ہے اس کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خبریں دیتا ہے مستقبل کی پیشن دیتا ہے بشارت میں عطا فرماتا ہے لہذا موسی علیہ السلام نے مستقبل کی خبر دی اور فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا ان سیاح دین بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے ان قریب وہ ہمیں راہ نجات عطا فرمائے گا الا موسا تو ہم نے موسا علیہ السلام کی طرف وحی کی اندرب افوا کل بحر کے دریا پر اپنا افا ماریے۔ اب علیہ السلام کو ایک موجزے کے اظہار کا حکم ہوا بہت وسیع چوڑا دریا ہے اور اس کے اندر اب سامنے دریا سے اگر پورا بنی اسرائیل اتر جائے تو سب غرق ہو جائیں فرآن بھی پورا اپنی قوم سمیت اتر جائے تو اتنا چوڑا پارٹ تھا اس دریا کا کہ پار کرنا دریا کو بہت ہی مشکل تھا اور روانی بہت جتنا چوڑا دریا اتنا پانی کا ریلہ زیادہ اور جتنا ریلہ زیادہ اتنا اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی اس میں ٹک نہیں سکتا ہے اور اس پہ کوئی پل وغیرہ بھی نہیں تھا کہ اس پہ سے پار ہو جاتے لہذا اللہ تعالی نے پھر اس معجزے کے اظہار کا حکم دیا فاین موسا فاق البحر تو ہم نے وہنی کی موسا علیہ السلام کی طرف کہ آپ ماریے اپنے آسا کے ساتھ دریا کو اب آپ نے مارا جب مارا تو اللہ نے فرمایا فن فالق فقین فرقن کا تعود العویم تو جبھی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ایسا ہو گیا جیسے ایک بڑا پہاڑ یعنی یوں ہو گیا کہ جیسی السلام نے عرصہ مارا ایک دم شگاف پڑ گیا اور یوں پانی اٹھنے لگا اور واپس گرتا تھا تو اتنا اونچا پانی اٹھتا تھا جیسے ایک بڑا پہاڑ یوں جیسے دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل اتنا اونچا پہاڑ اور اب حکومت کے درمیان سے گزر جائیے اب یہ کتنا یعنی آپ اندازہ کریں کیسا ایک عجیب خوفناک منظر ہوگا کہ دونوں جانب پانی اور وہ اتنا اونچا جیسے پہاڑوں تک اونچا یوں یوں پریشر سے چونکہ پانی ادھر سے آ رہا تھا ادھر جا رہا ہے حالانکہ لیکن یہ پانی بھی ایسا نہیں کہ چلا گیا یہ سب خشک ہو گیا بلکہ وہ دونوں طرف کا پانی اس طرح یوں گرتا تھا تو اب یہ بیچ سے گزر رہے تھے اور یہ خوف کہ کبھی بھی یہ پانی مل سکتا ہے ملا نہیں تو ہم مر جائیں گے لیکن السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا اللہ کے حکم سے کہ اس میں سے نکل جائیں چنانچہ فن فلاقہ فقینہ کل فرق انساود عظیم تو جب بھی وہ اچانک دریا پھٹ گیا تو ہر ایک حصہ اس دریا کا ایسا ہو گیا جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ وہ ازنفنا سمل آقرین اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو یعنی جو دوسرے فرونی تھے انہیں قریب لے آئے اس کے اور یہاں سے مسلم اسلام آگے نکلے اب صورت یہ تھی کہ چونکہ بہت چوڑا پارٹ تھا تو پورے بنی سراحلی اس طرف جب قریب پہنچ گئے کنارے کے تو فرعون پہنچا اور یہ اس نے بھی دریا کے اندر اس راستے میں اپنے گھوڑے وغیرہ ڈال دیے یہاں تک کہ پورے بنی اسرائیلی نکل گئے اور دریا کی چوڑائی میں فرعون اور اس کی قوم مکمل طور پر آ گئی تو اللہ نے شاستر میں فرمایا نہ موسا و مماح اجمائین اور نجات دے دی, دی ہم نے موسا کو اور جو آپ کے ساتھ تھے تمام کو سب کو نجادہ فرما دیے سما اور رخن پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا فرعن غرق ہو گیا پانی دونوں پارٹ مل گئے اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے انکلا آیا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ضرور ایک نشانی ہے ذرا غور کرنا چاہیے وہ نشانی یہ ہے کہ انسان بظاہر کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جب وہ حق پر ہوتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ ضرور اسے باطل پر غلبہ عطا فرماتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ باطل پر وہ غلبہ فوراً ظاہر ہو جائے بلکہ بعض اوقات میں نے جیسے پہلے عرص کیا تھا اس میں سالو لگتے ہیں اگر کوئی ظالم ہم پر مسلط ہو گیا تو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ, آہستہ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا حالات ایسے بدلتے جائیں گے کہ وہ ظالم مغلوب ہوگا اور مظلوم جو حق پر ہے وہ غالب آتا چلا جائے گا ایسے ان کے ساتھ ہوا تو اس میں ایک نشانی ہے لہذا ہر غالب کو ہر طاقتور کو چاہیے کہ وہ اپنے مغلوب ہونے اور اپنے کمزور ہونے کو پیش نظر رکھے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے ہم سے نعمت کو چھین سکتا ہے ہمیں کمزور کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہے لہٰذا اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے یعنی اللہ کی نافرمانی ظلم اور کسی کو دبانا کسی کا کسی کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا اگر یہ امور جاری رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو مغلوب کرے گا اور پھر جب اللہ تعالیٰ مغلوب کر دیتا ہے تو انسان اس کے غذب سے بچ جائے یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے عام کا نا اکثر اور ان میں سے اکثر مسلمان نہیں تھے یعنی فرعونیوں میں سے جو تھے اکثر مسلمان نہیں تھے فرعون میں سے صرف تین لوگ جو تھے فرعونیوں میں سے وہ ایمان لائے تھے ایک تو فرعون کی زوجہ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے حزقیل تھے یہ ان کا چچا زاد بھائی تھا فرعون کا یہ اپنا مسلمان ہو گئے تھے لیکن ایمان چھپا کر رکھتے تھے اور تیسری خاتون تھی جن کا نام مریم تھا اور انہی خاتون نے مس علیہ السلام کو بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارکہ کہاں ہے تو یہ تین افراد ایسے تھے جو ایمان لے کر آئے تھے باقی تمام فرعونی غرق ہو گئے تھے وہ ان نا ربا کا اللہ علیہ عزیز الرحیم اور رب وہی غالب مہربان ہے غالب بھی وہی رہتا ہے مہربان بھی وہی ہے وطلو علیہم نب ابراہیم اب یہاں سے اللہ نے فرمایا کہ اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت فرمائیے ان پر ابراہیم کی خبر ابراہیم کی خبر ان کو پڑھ کر سنائیے آگے جو واقعہ چلے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے یہاں تک موسا علیہ السلام کا واقع اللہ نے بیان فرمایا اور اس واقعے سے ہمیں یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ موسا علیہ السلام اللہ کی عطا سے تبلیغ دین کے لئے ایک ظالم ترین شخص کے پاس گئے لیکن آپ نے اللہ کا حکم پورا کیا حق کی طرف اس کو بلایا لیکن وہ نہ مانا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کوئی ظالم ہو جابر ہو فاسق ہو گناہگار ہو اس کے لیے ہدایت کے تمام تر اسباب پیدا فرما دیتا ہے اس تک پہنچا دیتا ہے اس تک اس کی رسائی کروا دیتا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ آدمی اپنے شعامت اعمال کی بنا پر ان سے محق و فیض حاصل نہ کر سکے ان سے ہدایت حاصل نہ کرے یہی فرعن نے کی لہٰذا ہمیں ایک تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ہمارے پاس بھی ہدایت کے بہت سے ذرائع اور اسباب آتے ہیں لیکن ہم انہیں ٹکرا دیتے ہیں مثلاً آپ کسی کو نماز کی دعوت دیجیے کہ عیلی نماز کی طرف تو جواب میں بولتے ہیں جی توفیق ہوگی تو ان اللہ اللہ کی توفیق ہوگی تو ضرور آئیں گے اب ان بچاروں کو توفیق الہی کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا توفیق الہی کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ بھلائی اور خیر کے اسباب کو کسی کی طرف متوجہ کر دینا یہی اللہ کی توفیق ہے تو یہ ایک آدمی جو آپ کے پاس آیا یہ ایک بھلائی اور خیر تک پہنچانے سبب اور ذریعہ ہے تو یہی تو اللہ کی توفیق تھی جو آپ تک پہنچ گئی تھی یہ خیر اور بھلائی کے اسباب کو آپ کی طرف متوجہ کرنا اسی کا نام توفیق تھا اب کون سی توفیق آپ مانگ رہے ہیں تو وہ شاید ہمارے ذہن میں کہ اگر یہ ہے تو غلط ہی ہے کہ ایک فرشتہ آئے گا اٹھا کے مسجد کے اندر رکھ دے گا ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تو یہ اصل میں بعض وقت یوں ہوتا ہے کہ ہیلے ہوتے ہیں بہانے ہوتے ہیں اور اس طرح ہم ہدایت اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قرب کی منازل طے کروانے والے ذرائع کو ٹکرا دیتے ہیں فراموش کر دیتے ہیں اور اس کا نقصان پھر دنیا اور آخرت میں بہت دفعہ دیکھنا پڑتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے لہذا یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے میں ہمیں سمجھایا ہے یہ اس سے ہمیں درس حاصل ہوتا ہے کہ جب ہدایت کے عزباب آئے تو اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے چاہے کتنی طاقت کیوں نہ ہو کتنی اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس کیوں نہ ہو ان وقتی نعمتوں آسائشوں قوت اور مناسب کو دیکھ کر اللہ کی ہدایت سے منہ موڑنا یہ بہت ہی غلط ہے کبھی بھی آپسی عوام سی چیز، تمام چیزیں چھن سکتی ہیں اس وقت اگر ہدایت بھی پاس نہیں ہوگی تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے دوسرا جسے ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ تبلیغ دین کرنے والے کو ہمت بالکل نہیں ہارنی چاہیے حق پر قائم رہنے والے کو سامنے والے کی وقتی کامیابی دیکھ کر یعنی سامنے والا جو باطل ہے باطل پر قائم ہے اس کی وقتی کامیابی کو دیکھ کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے غلبہ آپ ہی کا ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے کے تا فرمائے دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے نہیں تو آخرت میں تو انشاءاللہ ہے ہی ہے تو یہ سوچنا کہ جی اللہ تعالیٰ دیکھیں باطل تو تقویت پاتا جا رہا ہے اور ہم حق پر ہیں ہم دبتے چلے جا رہے ہیں تو یہ ہماری آزمائش ہے ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ حق غالب ہوگا اور باطل دبے گا اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں پچھلی صورتوں میں بیان ہو چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر جو تھا وہ ایمان لے کر نہیں آیا تھا اور آپ کی قوم بھی بت پرستی کی طرف مائل تھی تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم فرمایا اور آپ نے ان کو تبلیغ دین فرمائی باقاعدہ مکالمے ہوئے اور بہت ہی توجہ طلب مکالمے ہیں عید قول علی ابی ہی جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اب ان کا اطلاق جو ہے باپ پر بھی ہوتا ہے اور چچا پر بھی عرب کے اندر ہوتا ہے اور مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ یہاں حقیقی والد مراد نہ لیا جائے بلکہ چچا مراد لیا جائے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک کمروں سے کمر یعنی جو ہماری پشت ہوتی ہے اس سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا ہے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں ہمیشہ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو اس طرح منتقل کیا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد میں کوئی فاسق فاجر زانی اور اسی طریقے سے کوئی کافر انشاءاللہ اللہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس سے مطلب یہ کہ باقاعدہ دلیل پکڑی گئی ہے اور اسی لیے یہاں پر یہ تعویل کی گئی کہ اگر ابراہیم علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں اگر ان کے والد کافر ہوتے تو پھر یہ کہ نبی کریم کے جو سلسلہ نصب ہے اس میں ایک کافر کا نام بھی ہوتا اور پھر یہ حدیث صحیح نہ ہو پاتی جو کہ مستند ترین صحیح ترین حدیث ہے تو گویا کہ پھر ایک ناپاک پشت سے نور منتقل ہو کے کسی پاک رحم میں آیا یہ ثابت ہوتا تو اس لیے یہاں پر ابن سے مراد چچا لیا جائے گا آپ کے یہ چچا تھے آزور ان کے آزور اس کا نام تھا اس قول علی ابھی ہی جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے وہ ہی اور اپنی قوم سے ما تعبدون تم کیا پوچھتے ہو تم کس چیز کی عبادت کرتے نے کہا ابدو افمامن ہم بتوں کو پوجتے ہیں فنا وفین پھر اس کے سامنے ہم چوپڑی مار کے بیٹھ جاتے ہیں یعنی احتکاف کر کے ٹھہر جاتے ہیں جو گویا کہ جیسے بت کے سامنے بیٹھ جانا آنکھیں بند کر کے اپنے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح ہم ادب سے بیٹھ جاتے ہیں اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک ان کو عقلی طور پر دلیل دے کے سمجھایا کہ یہ آپ کا کافیل جو ہے یہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب عقل صاحب ذیش عور آثا ذیش شخص جو ہے وہ آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے قولا لہذا فرمایا حل یس معاون تدعون کیا یہ بدھ جو ہے یہ تمہارے باتیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو او یم معاون اقم او د ال یا یہ تمہارا کچھ تمہیں کچھ نفع دیتے ہیں یا تمہارا کچھ نقصان کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے سوال کیا اب ان کا جواب آگے آئے گا جو کہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ہے اور اس پر بہت نفیس کلام ہونا چاہیے اور توجہ میں کرنی چاہیے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ شاء دعوانا ان الحمدللہ رب العالم